اور گزشتہ جو میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم فتح مکہ پڑھ رہے تھے ایک پرچی میرے پاس آئی تھی گزشتہ ہفتے کہ انہیں مجھے کہا کہ آپ نے حضرت خالد اپنے ولید رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر تو شروع ہو گیا جیسے غزوہ موتا میں ہوا لیکن ان کے اسلام لانے کی کوئی بات سامنے نہیں آئی تو ان کے اسلام لانے کا واقعہ نہیں بیان ہوا تو وہ پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ موتا, موتا سے ظاہر بات ہے کہ وہ پہلے اسلام لائے تھے اس طریقے موتا میں شریک تھے سیف اللہ کا خطاب بھی ان کو غزب موتا میں ہی ملا تھا تو حضرت خالد اپنے ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حدیبیہ میں صلیحدیبیہ میں جو جنگ کے آثار بن گئے تھے تو میں اس میں قریش والوں کی طرف سے مشرقین مکہ کی طرف سے پیش پیش تھے ایک موقع کے اوپر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہی کوشش بھی کی لیکن مجھے ایسے میرے دل میں یہ خیال آیا اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جیسے آپ فرشتوں کے حسار کے اندر اور میں آپ کے اوپر کامیاب نہیں ہو سکتا آپ کسی خصوصی خدائی حفاظت کے حسار کے اندر من الناس اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا کہتے ہیں میرا بھائی تھا اس کا نام ولید تھا عربوں کے اندر رواج آم باپ کے نام پر بیٹے کا نام رکھ دیتے ہیں ولید ابن ولید اور تو کہتے ہیں وہ مجھ سے پہلے اسلام لے آئے تھے ولید میرا بھائی جو تو کہنے لگے کہ ایک جب آپ عمرت القضاء کر کے واپس جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی کا مجھے خط ملا اور اس نے کہا کہ اس خط میں لکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خالد جیسے خالد ابن ولید جیسے ہوشیار اور سمجھدار آدمی پر ابھی تک اسلام کی حقانیت کیوں نہیں کھلی کیسے خالد کے دل نے ابھی تک اسلام کی حقانیت کو تسلیم نہیں کیا اور اس میں میرے بھائی نے ولید ابن ولید نے مجھے اسلام کی طرف دعوت دی بڑے اسرار کے ساتھ تو خالد کہتے ہیں کہ مجھے بڑا اس سے میرا دل اچانک کھل گیا اور میرے دل میں یہ آیا کہ میں جاؤں اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ جا کر اسلام قبول کروں اپنے بھائی کے دعوتی خط کی وجہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غائبانہ شفقت کی وجہ سے جو کہ جو پیغام کی شکل میں ان کو ملی کہ بھائی کہتا ہے کہ حضور کو آپ کا انتظار ہے کہ آپ کب اسلام کی حقانیت کو قبول کر کے آپ آئیں گے اور اسلام قبول کریں گے کہتے ہیں کہ میں نکلا مدینہ منورہ مدینہ منبرہ کی طرف تو مدینہ سے پہلے ایک جگہ آتی ہے وہاں پر مجھے حضرت عامر ابن الاس یا آس ابن وائل کے بیٹے ہیں اور آس ابن وائل کا شمار ان آٹھ دس بڑے رواصع مشرقین مکہ میں ہوتا ہے جن کو کفر پہ موت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے بہت تکلیفیں پہنچی ان میں سے ایک نام آس ابن وائل کا بھی ہے بڑے سرداروں میں سے جیسے کہ خالد ابن ولید کے باپ ولید ابن مغیرہ تھے جیسے کہ ابو جہل تھا جیسے کہ ابو لہب تھا جیسے کہ اور جتنے اقبا بن ابی معیت تھا اور اس طرح کے جو آٹھ دس بڑے لوگ تھے جو اسلام کے مقابلے میں جیسے امیہ ابن خلف تھا اس کا بھائی ابئی ابن خلف تھا عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہے آپ ان میں سے ایک ایک کا نام لیں اور ان کی اولادوں کو دیکھیں سب کے بچے مسلمان سب کے بیٹے مسلمان ہوئے اور بیٹے ایسا نہیں کہ بات کی نسل تھی بیٹے بھی جنگوں میں لڑے ہیں باپ تو بالکل سفیبل کی لیڈرشپ تھی قریش کی مغیرہ ولید ابن مغیرہ قرآن کے اندر بعض آیات کا مصداق جس میں اللہ جان ہو اپنے غاز وغذ اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں مشرقی نے مکہ پر نام لیے بغیر ان آیات میں سے بعض آیات کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ ولید ابن مغیرہ کی طرف متوجہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ ولید ابن مغیرہ کو کہہ رہے ہیں اور اسی ولید ابن مغیرہ کے بیٹے ہیں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے بیٹے ہیں اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ امیہ ابن خلف کے بیٹے ہیں صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور عاص ابن وائل کے بیٹے ہیں فاتح سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی کیا زبردست دعوتی پیغام اور تحریک تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جتنے نام میں نے آپ کو لیے ہیں جن بیٹوں کے باپ کے نہیں صرف بیٹوں کے یہ سارے بیٹے وہ ہیں جو خود مسلمانوں کے مقابلے میں لڑے ہیں باقاعدہ جنگوں کے اندر یہ نہیں کہ یہ چھوٹے تھے بعد میں انہوں نے آنکھ کھولی تو ان کو اسلام کا پیغام سمجھ میں آ ان میں سے ایک ایک جنگوں میں شریک رہا یہ بدر میں شریک رہے ہیں سارے احد کے اندر شریک رہے ہیں سارے لیکن بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیام محبت تھا وہ ان کے دلوں کے اندر پہنچا اس نے دستک دی آپ کی صداقت آپ کی حقانیت ان کے اوپر اللہ پاک نے کھول دی سیرت پڑھانے کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ گر اور وہ طریقے پتہ چلیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں اختیار کی تاکہ ہمیں بھی اس چیز کا سلیقہ پیدا ہو کہ اسلام کی دعوت کس طریقے کے ساتھ دی جاتی ہے اور بلاخر چاہے جتنا مشکل ماحول کیوں نہ ہو جتنی مشکل فضا کیوں نہ ہو بالآخر اسلام کی دعوت اسلام کا پیغام لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کر کے رہتا ہے تو یہ سارے لوگ تو خالد اب ولید کہتے ہیں میں جب پہنچا تو عمر ابن العاص مل گئے عمر ابن العاص کیسے وہ بھی ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اچھا کہتے ہیں میں نے ادھر مکہ میں پہلے اپنے جو دوستوں میں سے اکرما بن ابھی جہل سے پوچھا کہ کوئی پروگرام ہے اسلام لانے کا اس نے کہا نہیں ہے بعد میں مسلمان ہے میں نے پھر صفوان ابن امّیا سے پوچھا میں نے کہا میرا تو کچھ اس رشتہ تو سارے میرے سے جھگڑنے لگے کہ تجھ تجھ جیسا بہادر آدمی کیا وہ آ, ان کی ان کی طرف جا رہا ہے تو کہتے ہیں میں اس اکیلا آ گیا تو یہاں مجھے مل گئے آ, عمر بن العاص مدینہ سے تھوڑا باہر تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہیں تو پتہ چلا کہ ان کا بھی یہی ارادہ ہے تو پوچھا کہ وہ مکہ سے نہیں آ رہے تھے عمر العاص تو عجیب بات یہ ہوئی کہ عمر العاص کہتے ہیں کہ مجھے جب اندازہ ہو گیا کہ حضور اکرم سے مجھے امرۃ القضاء میں جو ہم نے صحابہ کی شان و شوکت دیکھی تھی نا آپ کو پتہ ہے امرت القضاء میں جب صحابہ آئے تھے تو یہ جو آپ عمرے کے اندر ایک رمل کرتے ہیں رمل سمجھتے ہیں عمرے میں کیا ہوتا وہ جو سینہ تان کر پہلی تین رکعتوں کے اندر پہلے تین چکروں کے اندر چار چکروں میں جو سینہ اس طرح آگے باہر نکال کر دونوں ہاتھوں کو ایک فوجی پریڈ کے سے انداز کے اندر جو عمرے کے اندر کیا جاتا ہے طواف میں یہ ایسا ہوا کہ جب آپ عمرت القضاء کے لیے آئے صلی حدیبیہ کے اگلے سال تو مشرقین مکہ نے مشہور کر دیا تھا کہ مدینہ منورہ کی چونکہ فضا مشہور یہ تھا مکہ کے اندر کہ مدینہ کے اندر صحت نہیں ہے اور یسرپ کے زمانے میں یہ یسرپ کا بخار بہت مشہور تھا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کی برکت سے مدینہ کی فضائیں بدل گئیں آپ نے باقاعدہ دعا, دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ مدینہ کے یسر اس بخار کو اٹھا کر جغفا پہنچا دے جغفا ایک اور جگہ کہ وہاں تک نکال دے اس بخار تو وہاں سے اس کے بعد یہ بخار کا خاتمہ ہوا تھا اس مدینہ منورہ میں آپ کی تشریف آوری سے پہلے آب و ہوا کوئی بہت سازگار نہیں تھی تو مکہ میں بات مشہور تھی کہ یہ سب کی آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے اور یہ لوگ عزت کر کے وہاں گئے ہیں تو اب جب یہ آئیں گے تو یہ بڑے لاغر ہوں گے بڑے کمزور ہوں گے بڑے نحیف ہوں گے بالکل ہی دبلے پتلے ہوں گے اور لڑنے کے قابل نہیں ہوں گے وہ یہ زمانہ ہے جب انسان کی قوت جو ہے وہ بازوؤں کی قوت ہوتی تھی جس طرح آج کل ٹیکنالوجی کے میدان میں جو آگے چلا جائے تو آ, بازو کی قوت تو دھری کی دھری رہ جاتی ہے اس زمانے میں تو قوت کا مطلب تھا انسان کے بازو میں کتنی قوت ہے کتنی تلواریں اٹھا سکتا ہے کتنی بھاری تلوار اٹھا سکتا ہے کتنی دیر لڑ سکتا ہے آج کل جس کو فٹنس کہتے ہیں نا تو زمانے میں فٹنس کا سوال ہوتا تھا اگر لڑائی ہونی ہے تو پھر فٹنس دیکھی جائے گی اور وہ لوگ رہتے بھی تھے آپ دیکھیں گے ایک ہی جنگ کے اندر باپ بیٹا اور پوتا تینوں کھڑے اور تینوں ایک جیسی قوت کے ساتھ لڑ رہے ہیں بدر میں آپ دیکھیں کیا ہوا کہ باپ بھی کھڑا ہے اس کے ساتھ بیٹا بھی کھڑا ہے اور بالکل ایک جیسے قوت کے ساتھ یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان دونوں میں عمر کا فرق ہے تو جب یہ بات مکہ میں چونکہ یہ پروپیگنڈا ہوا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ سینا تان کرے اطواف کرے تاکہ ان کی کسی کمزوری کا کوئی احساس یا کوئی شائبہ بھی نہ ہو نے مکہ پہ کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ وہ کمزور ہو گئے تو خیر اس شان و شوگت کے ساتھ صحابہ نے عمرہ کیا تھا دو ہزار سے زیادہ لوگ تھے آپ کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اب آپ پورے عرب کے اوپر غالب ہو جائیں گے اب آپ کے غلبے کا دور آ اب ہم سے آپ کو آپ کے اس سیل رواں کو آپ کے جان ساروں کے اس لشکر کو روکا نہیں جا سکے گا تو کہتے ہیں مجھے اچھا غیور لوگ تھے نا غیرت مند لوگ تھے کہتے ہیں مجھے یہ مغلوبیت کی اور غلامی کی زندگی کے تصور سے خوف آیا کہ ہم نے تو اسلام قبول نہیں کیا تو ہمارا سٹیٹس کیا ہوگا جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو میں کہتے ہیں ہبشہ چلا گیا میں نے کہا نجاشی بہت بڑا بادشاہ ہے بہت بڑی حکومت ہے حبشہ میں تو یہ حبشہ تک تو ان کی حکومت نہیں آئے گی آئی بھی تو یہ عرب کے اوپر آئے گی تو میں عرب سے نکل جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے نجاشی نے کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی تھی تو میں نے کچھ ایسی بات کہی نجاشی کے سامنے جس پر نجاشی نے مجھے زور سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین پر مشتمل کوئی بات کہی تو نجاشی نے زور سے مجھے منہ پر اتنی زور کا تھپڑ مارا کہ میری ناک سے خون نکل آئے اور اس نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی وہ اللہ کہ وہ تو نبی برحق ہیں اور ان کے اوپر وہی وہی اور وہی پیغام ان کے اوپر آتا ہے کہ جو موسا اور عیسی کے اوپر آیا کرتا تھا تو کہتے ہیں مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ اتنا سمجھدار آدمی ہے اور اتنے بڑی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ ہبشا دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت کیسر روم اور فارس کے بعد تیسری بڑی سلطنت جو زمانے میں سمجھی جاتی تھی وہ ہبشا کی تھی اب دیکھیں قرآن کی آیت ہے کہ وہ ایام الداو الحابین الناس کے اللہ پاک لوگوں کے درمیان حالات کو گھماتے رہتے ہیں دنیا کے ایک زمانے کی سپر پاور آج افریقہ کے یہ ملک غربت اور افلاس کے تبار سے دنیا کے سب سے غریب ترین ملک ایتھوپیا اور اریٹیریا اور صومالیہ کا کچھ حصہ اور سوڈان کا کچھ حصہ یہ زمانے کا حبشہ ہے سارا کا سارا آج وہاں پر خاک اڑتی ہے اور انسانی تمدن اور تہذیب کے کوئی ایسے نشانات موجود نہیں ہیں سوائے کھنڈرات کے جن سے پتہ چلے کہ یہاں اتنی عزیم وشال سرطنت ایک زمانے کے اندر رہی ہے دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت تو کہنے لگے کہ میں نے جاشی نے مجھے جب یہ کہا تو بس میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اتنا سمجھدار آدمی غلط بات نہیں کر سکتا میں دل میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبولیت پیدا کی میں نے نجاشی سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں میں آپ کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کرتا ہوں اس سے سیرت نگاروں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نجاشی اس وقت تک باقاعدہ مسلمان, مسلمان ہو چکے تو وہ وہاں اسلام قبول کیا نجاشی کے کی ہاتھ پر ایک طرح سے پھر آ رہے تھے مدینہ منورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے یہ دونوں مل گئے حرہ کے مقام پر جو مدینہ منورہ سے اچھا تھوڑا سا باہر جو پہاڑ ہے وہاں پر اور وہاں سے پھر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کی تشریف آوری کے اوپر بڑی خوشی کا اظہار کیا آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی خداداد فراست اور نور نبوت اور وہی کے انوارات کی وجہ سے ان لوگوں کی شناخت خاص طور پر ہو جایا کرتی تھی جن لوگوں سے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہوتا تھا ان کا اب دیکھیں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے احد کی جنگ کے اندر پانسہ پلٹا تھا احد کی جنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کا ایک بہت بڑا صدمہ تھا اتنا بڑا صدمہ تھا کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ میں نے پوچھا ایک دفعہ کیا رسول اللہ کیا بہت سے زیادہ سخت دن بھی آپ کی زندگی میں گزرا ہے اس سے زیادہ بڑی آزمائش بھی آپ نے دیکھی ہے تو آپ نے فرمایا ہا عائشہ وہ دن جب طائف کے لڑکے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے تو یہ اس سے بھی زیادہ سخت دن تھا کیونکہ باہر اگر دیکھا جائے تو عہد کی جو آزمائش تھی وہ بہر الصحابہ کی بڑی جماعت کے اوپر مشترکہ طور پر آئی تھی لیکن طائف کے اندر تو آپ بالکل تنہا تھے حضرت زیادہ اپنے حادثہ ساتھ تھے صرف تو تنہائی میں جو آزمائش آتی ہے, مصیبت آتی ہے وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے عربی کا مقولہ ہے کہ المصیبت و ایزا عمت خفت کہ مصیبت جب عام ہو جائے نا سب لوگوں کے اوپر آ جائے تو پھر ہلکی ہو جاتی ہے خفیف ہو جاتی ہے اکیلے بندے پر تو بہت زیادہ سخت لگتی ہے اس کو تو آپ چلے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے صحابہ روزے سے تھے میں نے آپ کو بتایا رمضان کا مہینہ تھا فتح مکہ رمضان میں آتی اور ایک جگہ ہے جس کو مکہ مکرمہ سے تقریباً 73 میل کے فاصلے پر میل سے آ کر کلو میٹر بنا لیں تو سو سے زیادہ کلومیٹر بن جائیں گے وہاں پر آپ نے صحابہ کی مشقت کا خیال کر کے روزہ توڑ دیا افطار کر دیا دن کے اندر اور صحابہ سے بھی کہا کہ روزہ وہ کر لیں کیونکہ جہاد جب سامنے آ جائے تو روزہ روزے کی تو قضا ہو سکتی ہے بعد میں روزہ رکھا جا سکتا ہے سفر میں ویسے بھی قرآن نے کہا ہے کہ اگر انسان سفر میں رخصت لینا چاہے روزے کی تو بالکل لے سکتا ہے بعد میں رکھ لے اس روزے کو اس کے بعد آپ پہنچے مر زہران یہ سمجھے مکہ کے تھوڑا سا باہر اس کے مضافات تو جب یہاں پہنچے اور یہ سارے لوگ دس ہزار سے زیادہ لوگ اپنے اپنے خیمے لگا دیے آپ نے کہا کہ سب لوگ اپنے خیموں کے اندر آگ جلا لیں تو یہ استادات کا اظہار تھا کہ جب رات کو یہ خیموں میں آگ لگے گی خیموں کے باہر تو یہ روشنی اٹھے گی اور اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے لوگ ہیں کتنا بڑا لشکر تو یہ ویسے بھی وہ تھا عربوں کا رواج تھا کہ جب کہیں پر بھی لشکر جا کے پڑاؤ ڈالتا تھا تو رات کو آگ لگاتا تھا تاکہ جانور وغیرہ سے بھی حفاظت ہو ساری چیزوں سے ابو سفیان مکہ میں تھے واپس آئے تھے مدینہ سے جو کل پچھلے جمعے کے اندر میں نے بتایا تھا کہ وہ تو اس معاہدے کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے آئے تھے ہدے کو آپ نے قبول نہیں کیا تھا وہ سب کے پاس گئے تھے یہ کے بعد دیگرے لیکن کوئی صحابی ان کی سفارش کے لیے تیار نہیں ہوا حتیٰ کہ وہ پانچ سال کے حسن ابن علی رضی اللہ تعالی کی ضمانت چاہ رہے تھے کہ وہ کہنے کے کہ میں نے امان دے دی اہل مکہ کو تو یہ سب کچھ تو ہو نہیں سکتا تھا تو ابو صفیہ اکھٹکا تھا قریش والوں کو اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد وفا اور عہد پیمان پوری کرنے والی شخصیت ہیں آپ قریش کو اس کی بدہدی کی سزا ضرور دیں گے اور بنو خزا کے ساتھ اپنی وفاداری اور اپنے حلف کو ضرور پورا کریں گے اور جب آپ نے ابو سفیان کو بھی ناکام واپس کر دیا تو قریش کے اس شک و شبے کے اندر مزید اضافہ ہو گیا کہ اب مکہ پر آپ حملہ کریں گے تو ابو سفیان رات کو باہر نکلے شاید اسی خیال سے نکلے ہوں باہر نکلے مکہ سے اور پہاڑ کی طرف آئے تو سامنے دیکھا تو الاؤ جل رہے ہیں اور اتنے بے شمار رات کا وقت تھا خیمے اور افراد تو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن آگ بتا رہی تھی کہ اگر ہر خیمے کے آگے آگ ہے تو ہزاروں آگیں جل رہی ہیں تو گھبرا گئے کہ کیا ہوا ہے تو اتنے میں بدین اپنے ورقہ ملے اور ان سے کہا کہ یہ کس چیز کی آگ ہو سکتی ہے انہوں نے کہا لگتا ہے کہ بنو خزاں مکہ سے باہر رہتے ہیں شاید ان کی آگ ہے ابو سفیان نے کہا کہ بنو خزاں اتنی آگ کہاں جلا سکتے ہیں یہ اتنے یہ تو کوئی بہت بڑی تعداد ہے بنو خزاں اتنے کہاں ہیں کہ ان کی اتنی آگ ہو جتنی سامنے نظر آ رہی ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر کہو تو بڑے ان کے اپنے الفاظ تھے کہ تو بڑے حقیر اور زلیل قسم کے لوگ ہیں تھوڑے سے لوگ ہیں عرب کے اندر تعداد کے کم ہونے کو ذلت کہا جاتا تھا کہ تعداد کم ہے اور حقارت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا کیونکہ جب میں نے آپ کو بتایا کہ جنگیں ساری تو افراد کی قوت کی بنیاد پہ لڑی جاتی ہے جتنے لوگ زیادہ ہوتے تھے اتنا زیادہ عزت سمجھی جاتی تھی کہتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی تھی ان کے درمیان تو اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ادھر نکل آئے اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلک جو حضور کے چچا تھے انہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی مسلمان ہو چکے تھے مسلمان تو بدر کے بعد یہ ہو گئے تھے حضور کے وفادار تو پہلے سے تھے اگر آپ کو پچھلے سیرت کے لیکچر یاد ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت سے پہلے منا میں مدینہ کے لوگوں کے ساتھ پہلی دفعہ مل رہے تھے یا بلکہ دوسری دفعہ مل رہے تھے جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ آپ کی طرف سے انصار مدینہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کہ انصار اگر آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دے رہے ہیں تو تمام ذمہ داریاں اٹھائیں اور اگر کل جنگ مسلط ہو جاتی ہے تو اس جنگ کا بھی حوصلہ رکھیں تب تو حضور کو لے کر جائیں یہ گفتگو حضرت عباس نے ہی کی تھی آ کر چچا ہونے کی حیثیت سے اسلام نہیں لائے تھے لیکن چچا ہونے کی حیثیت سے تو حضرت عباس نے حضور کو اس فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے پیغام بھیجا کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں مدینہ آنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ چچا آپ مکہ میں ہی رہیں اور آپ وہ آخری مہاجر ہوں گے جیسے کہ میں آخری نبی ہوں اللہ کا آپ کے بعد ہجرت نہیں ہوگی یعنی ہجرت ختم ہو جائے گی ہجرت تو ظاہر بات ہے کہ فتح کے بات تو ہجرت نہیں ہوتی لا ہجرت فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہجرت تو محکومی کے زمانے میں ہوتی ہے مظلومیت کے زمانے میں ہوتی ہے. تو عباس نکل آئے رضی اللہ و تعالیٰ عنہ. ابو سفیان سنگ کا تعلق بھی تھا اس میں مراسم بھی اچھے تھے دونوں اپنے اپنی قریش کی اپنی اپنی شاخوں کے ابو سفیان بنو امیا کے اور عباس بنو ہاشم کے بڑے لوگوں میں سے تھے تو عباس نے کہا کہ ابو سفیان یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے اور یہ آگیا تمہارے سر کے اوپر اب ایک ہی تم لوگوں کے پاس حل ہے اگر قریش اپنی جان اور اپنی گردن بچانا چاہتے ہیں تو حل یہ نضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر امن مانگ لو اس کے سامنے تم لوگ ٹھہر نہیں سکتے ابو سفیان بڑے ہوشیار آدمی تھے اسی وقت وہ سمجھ گئے کہ اس لشکر کا مقابلہ قریش نہیں کر سکتے اسی رات کو صرف آگ دیکھ کر ابھی انہوں نے دن نہیں دیکھا تھا لشکر کا سامان نہیں دیکھا تھا تلواریں اور تیر نہیں دیکھے تھے تعداد نہیں گینی تھی لیکن صرف اس رات کے الاؤ کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ مکہ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے اہل مکہ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے تو یہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی جو اطلاعات ہو جایا کرتی تھی آپ نے صحابہ سے کہا کہ اگر کسی کو ابو سفیان نظر آ جائیں تو مارے نہ ان کو میرے پاس زندہ لے گئے کیونکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے جرائم کی فہرست اسلام لانے سے پہلے جنگیں اور دشمنی اتنی لمبی طویل تھی کہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ بدر کے شہدا میں سے احد کے شہدا میں سے خندق کے شہدا میں سے کسی بھی موقع کے شہدا میں سے کسی کا وارث ابو سفیان کو دیکھے تو کہے کہ جی میرے چچا کا خون ایسی گردن پر یا میرے باپ کا ہے یا میرے بھائی کا ہے یا میرے بیٹے کا یا ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی وجہ آپ نے کہا اس کو مارے کوئی نہ تو آئے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر حضور کی طرف خیمے کی طرف ابو سفیان نے کہا کہ مجھے لے چلے. دو لوگ اور بھی ساتھ تھے بدین ابن ورقہ ساتھ تھے اور حکیم ابن ہزام ساتھ تھے حکیم ابن حزام حضرت خدیجت القمرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے اور ان کا شمار بھی ان شرفائے مکہ میں ہوتا تھا یہ چند لوگ تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب یقین تھا کہ یہ بالآخر مسلمان ہوں گے ان میں ایک یہ تو حکیم ابن حزام بھی تھے سہیل ابن عمر بھی تھے جو حدیبیہ کے اندر قریش کی طرف سے آئے تھے ان کے بارے میں بھی تو یہ آئے تو اب جب جا رہے تھے حضور کے خیمے کی طرف تو رستے کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ پڑ گئی کہ حضرت ان تک شاید ابھی یہ پیغام نہیں پہنچا پورا یا بہرحال تو حضرت عمر فاروق نے دیکھ لیا کہ ابو سفیا آ رہے عباس کے ساتھ ہے تو جھپٹے کہ میں ان کو پکڑ کے خود حضور کی خدمت میں لے جاؤں اور شاید حضور مجھے یہ حکم دے دیں کسی گردن اڑا دو تو یہ سعادت مجھے حاصل ہو جائے تو حضر عباس نے کہا کہ حضر عمر سے کہا کہ آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ میری امان کے اندر اور تو حز عمر نے جب دیکھا کہ حضر عباس ان کے سامنے کھڑے ہوئے حضمر تیزی سے دوڑے حضور کے خیمے کی طرف کہ میں جا کر حضور سے کوئی حکم لے لوں اس بارے میں عد عمر وہاں پہنچے تو پیچھے پیچھے ادباس بھی پہنچ ابو سفیان کو لے کر تو عد عمر نے جاتے ہی حضور سے کہا, کہا رسول اللہ آج بغیر کسی عہد معاہدے کے کسی پیمان کے بغیر ابو سفیان ہاتھ آ گئے مجھے اجازت دیں میں نہیں گردن اڑا دوں پیچھے سے ادباس پہنچے کہا کہا رسول اللہ میری امان کے اندر میں ان کو امان دیے تو اس پر جو ہے وہ عد عمر کو دیکھا تو ادباس کو کچھ اور نہیں سوجھا تو عمر سے کہا کہ یہ تم اس لیے اتنے پرجوش ہو رہے ہو اس کو قتل کرنے کے لیے کہ یہ تمہارے قبیلے بنو ادی سے نہیں ہے اگر تمہارے قبیلے سے ہوتے تو تمہیں پھر وہ ہوتا تو اس پر کہا کہ یہ اصل میں جو بنو امیہ تھے اور بنو ہاشم تھے ان کا اوپر دادا تو ایک ہی تھا بنو عبد مناف ہیں سارے تو کہ ہماری تو قریبی رشتہ داری ہے آپس میں یہ تو اب لوگوں نے یہ ماحول بنا دیا کہ جیسے بنو میاں اور بنو ہاشم کو شروع سے آپس کے اندر لڑتے جھگڑتے رہے ہیں کربلا کے واقعے کے کا کی وجہ سے حالانکہ آپ تاریخ اسلام پڑھیں سیرت پڑھیں بنو ہاشم اور بنو میاں تو ہمیشہ آپس میں دوست رہے ہیں. ان کی تو ہمیشہ آپس کے اندر حلیف رہے ایک دوسرے کے کیونکہ ان کی رشتہ داری بہت آپس میں قریب کی تھی تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بہت یہ بات سخت لگی کہ حضرت عباس جو ہیں وہ مجھے قوم پرستی کا تانا دے رہے ہیں یعنی مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرا قبیلہ یہ نہیں ہے تو میں اس لئے اس کو مار رہا ہوں تو عمر نے کہا کہ عباس خدا کی قسم اللہ جانتا ہے اگر مجھے اختیار دیا جاتا اسلام کا کہ میرا باپ خطاب اسلام لے آئے یا عباس آپ اسلام لے آئے تو میں آپ کے اسلام کو پسند کرتا کیونکہ آپ کا اسلام رسول اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا کہ آپ ان کے چچک تو کہا کہ میں تو آپ کے خاندان کے ساتھ اتنا مخلص ہوں کہ اپنے باپ کے اسلام کے اوپر خطاب کے اسلام کے اوپر میں عباس آپ کے اسلام کو ترجیح دوں اگر میرے بس کے اندر ہو, اگر میرے اختیار میں ہو کیونکہ اس میں کہ اس میں حضور کی خوشی زیادہ اس کے اندر ہوتی تو میرا تو آپ کے بارے میں یہ خیال ہے عمر ابن خطاب نے کہا حضباس سے آپ کا میرے بارے میں جو, جو بھی خیال ہو تو آپ کو اپنا خیال آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ سمجھیں آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کہا کہ ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جائیں رات کے رات تھی صبح لے کر آئے میرے پاس اور وہ تو چلے گئے حکیم ابن حضام اور بدیل ابن برقا۔ یہ حاضر خدمت ہوئے آپ کے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ ان سے مکم کرما کے حالات دریافت کرتے رہے کہ کیا صورت حال ہے کیا چیزیں صبح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حاضر خدمت ہوئے آپ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ اے ابو سفیان کیا وقت آ نہیں گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بادانیت ہو قبول کر لیں اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کو ماننے تو ابو سفیان نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ کے بڑے حلیم ہیں بڑے درگزر کرنے والے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان بتوں کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی تو آج ہم ایسے رسوا نہ ہو رہے ہوتے اور یہ ہماری مدد کرتے یہ جو انہوں نے ہماری مدد نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدد نہیں کر سکتے تو اس پر آپ نے کہا کہ ابو سفیان یہ تو لوگ مان لیں کیا وقت آ نہیں گیا کہ آپ مجھے اللہ کے نبی مان لیں تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت کریم ہیں عفو ہیں عفو درگزر کرنے والے ہیں مجھے آپ کی نبوت میں تردد ہے مجھے شک ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں اس سے ہی پتا چلتا ہے نا کہ وہ لوگ جو نبوت کو ابھی یعنی چی کے کمالات دیکھ رہے تھے لیکن کچھ کنفیوژن باقی تھی جس کی وجہ سے ابھی تک اس کی طرف تھا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ دعوت دی کو سمجھایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس پر مان گئے اور اسی وقت وہیں پر اسلام قبول کر لیے اسلام قبول کیا اب لشکر کے کوچ کا وقت آیا مکہ کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ یہ جو لشکر نیچے پہاڑ کے دامن کے اندر ہے اس پہاڑ کے اوپر جو چٹان کے کونے کے اوپر اوپر لے جا کر وہاں ابو سفیان کو کھڑا کریں۔ اس درے کے کونے کے اوپر جہاں سے لشکر نیچے سے سارا گزرے گا. یہ منظر دکھائیں ابو سفیان کو ادباس لے کے کھڑا کر دی خیمے سمٹ گئے خیمے لاد دیے گئے اونٹوں کے اوپر اور صحابہ سارے بیٹھ گئے اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ حصے بنائے تھے اوس کے اور چھ حصے بنائے تھے خزرج کے اور تین حصے بنائے تھے مکہ کے مہاجرین کے اور اوس خزرج اور مہاجرین کے علاوہ انصار مدینہ کے علاوہ بنو غفار قبیلے کا پورا حضرت غفاری اس کی قیادت کر رہے تھے باقی قبائل کی اس طرح چھوٹی چھوٹی سمجھے کہ جیسے ریجمنٹس ہوتی ہیں ڈویژنس ہوتی ہیں فوج کی وہ اس طرح آپ نے مختلف فریق کے ہاتھ کے اندر جھنڈا تھا اور اب ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جو ہے ڈویژن موو کر رہا ہے اور وہ ادھر سے گزر رہا ہے اب ابو سفیان حیرت کے اندر تو کہنے لگے کہ جو گزرتا تھا کہتے تھے یہ کون ہیں عباس سے پوچھتے تھے یہ کون سا قبیلہ ہے کیونکہ لوگوں نے اکثر لوگوں نے زرہیں پہنی ہوئی تھی تو عدد بتاتے کہ یہ بنو فلان ہے یہ بنو فلان ہے یہ بنو فلان ہے یہ بنو فلان ہے تو وہ حیران ہو کے دیکھتے رہے پھر وہ عظیم الشان دستہ سامنے آیا جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس کے آگے اور پیچھے انصار اور مہاجرین جیسے ایک جام اور جانثار اپنی زرہیں پہنی ہوئی اور تلواریں ہاتھ میں لی ہوئی اور سورج کی روشنی زرہوں اور تلواروں پر پڑ رہی تھی آنکھیں چندھی آ رہی تھیں اس کی وجہ سے ٹکٹکی باندھ کے انسان نہیں دیکھ سکتا تھا تو, با... تو نظر اس, اس زرہوں اور تلواروں کی چمک کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا تو ابو سفیان نے ایک دم پوچھا کہ عباس یہ کون ہے تو حضرت عباس نے کہا کہ اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانے کے ساتھ ہیں تو ابو سفیان کے منہ سے نکلا کہ عباس تیرے بھتیجے کی بھی کیا بادشاہانہ شان ہے کیا کسی بادشاہ نے ایسی شان دیکھی ہوگی یہ تیرے بھتیجے کی ہے عباس نے کہا کہ ابو سفیان یہ بادشاہت نہیں ہے یہ نبوت ہے یہ بادشاہت نہیں ہے یہ نبوت ہے یہ نبوت کی شان ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے اس پر ابو سفیان نے منظر تو دیکھ لیا لشکر آہستہ چلتا ابو سفیان بھاگے ہوئے مکہ میں گئے اور جا کر سب لوگوں کو اعلان کیا اچھا ایک چیز اور بیچ میں رہ گئی اس سے بھی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی مزاج شناسی کو دیکھیں حضرت عباس نے کہا کیا رسول اللہ ابو سفیان لیڈر ٹائپ کے آدمی ہیں اور لیڈر پسند بھی کرتے ہیں مکہ کے بڑوں میں سے اسلام لے کر آئے ہیں واپس جا کے اپنے اسلام کا پیغام لوگوں کو سنائیں گے تو لوگ تو ان پہ مطلب تھوڑی پھپتیاں کسیں گے کہ تم ڈر گئے لشکر کو دیکھ کے اسلام لے آئے تو کوئی چیز ان کو عزت والی دے دیں کوئی عزت کی کوئی چیز ان کو دے دیں کہ مکہ میں یہ جائیں تو لوگوں کی نگاہوں کے اندر یہ ہلکے نہ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے دخل دار ابھی سفیان فہو عام جو ابو سفیان کے ڈیرے پر آ گیا وہ اس کو امن ہے اس کو اس کے ساتھ کوئی باز پرس نہیں ہوگی ابو سفیان جا کر یہ اعلان کر تو یعنی جو جو حکم بیت اللہ کا دیا وہی حکم ابو سفیان کے گھر کو بھی دے دیا کہ من دخ الدار فہو آمن جو اللہ کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی امن ہے اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو بھی امن ہے یہ عزت کی چیز تھی جو حضور نے اپنے چچا کے مطالبے کے اوپر دے دی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انبیاء کس قسم کا حوصلہ اور کلیجہ اور سینہ لے کر دنیا کے اندر آتے ہیں سارے جرائم معاف ہو گئے اور مقام اور کیا عزت کا ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ ان کے گھر کو وہ شان عطا کر دی جو شان بیت اللہ کو دی تھی کہ بیت اللہ میں داخل ہونے والا بھی امن میں ہے اور ابو سفیان کے گھر میں آنے والا بھی امن کے اندر تو جب وہ گئے ابو سفیان اور جا کر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اس لشکر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا بس آپ نے اعلان کر دیا یا تو اپنے گھروں کے اندر بیٹھ جاؤ کچھ نہیں کہا جائے گا اور بیت اللہ میں چلے جاؤ کچھ نہیں کہا جائے گا یا میرے گھر کے اندر آ جاؤ کچھ نہیں کہا جائے گا یعنی مقابلہ جو نہیں کرے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا جو دلوار نہیں اٹھائے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا ایک چیز اور درمیان میں پیش آئی جب لشکر پاس سے گزر رہا تھا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو ان کو ذرا جوش آیا ظاہر بات ہے پرانی یادیں تو تھی تو کہا کہ انہوں نے ایک مصرا کہا کہ ال یوم یوم <الْمَلْحَمَة> اب تو گھمسان کی جنگ کا دن ہے یہ آج کا دن جو ہے کہتے ہیں زوردار قسم کی جنگ کہا کہ زوردار جنگ کا دن آیا ہے اور الم یومن تستحل کابا <الْقَعْبَة> یہ بات جاتا ہے تست ہل الہرما اب ہرمت پامال ہوں گی اس کے نتیجے کے اندر اور ازل اللہ قریشن اللہ قریش کو زلیل کرے گا جنہوں نے حضور کا مقابلہ کی ابو سفیان نے سن تو لیا اور ان کے لئے قریش کا سردار ہونے کی حیثیت سے یہ جملے بہت سخت مقابلے کی پوزیشن میں نہیں تھا حضور کے پاس چلے گئے کہا رسول کیا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کا خون بہانے کا سوچا کہ آپ مکہ کی سرزمین کی حرمت پامال کریں گے بیت اللہ کی حرمت پامال ہوگی آج قریش آج ذلیل ہوں گے تو حضور نے کہا کیوں کہا کہ سعد ابن عبادہ نے یہ کہا اور ان کے لئے سخت بات یہ بھی تھی کہ سعد ابن عبادہ تو انساری تھے یعنی مدینے کا ایک آدمی مکہ میں آ کر مکے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے ابو سفیان جیسے آدمی کو یہ کہہ رہا ہوں تو حضور نے کہا کہ سعد نے غلط کہا اليوم یوم المرحمہ یہ تو رحم کا دن ہے ملحمہ کی بجائے لام کو راہ سے بدل دیا مرحمہ کہ جنگ کا دن نہیں ہے یہ رحم عفو و درگزر کا دن ہے آج تو معافیاں ہوں گی لوگوں کے لیے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ قریش عز کی عزتیں اوپر بڑھیں گی مزید عزت کیونکہ اسلام کی عزت ان کو حاصل ہوگی اور آج تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی عزتیں جو ہیں وہ اوپر جائیں گی اور آپ کو حضرت سعد کی بات حضور کو پسند نہیں آئی آپ نے حضرت کے ہاتھ میں جھنڈا تھا لشکر کا آپ نے جھنڈا ان کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر ان کی دلداری بھی مقصود تھی کہ ساتھ ناراض نہ ہو جائیں تو ان کے بیٹے کیس کے ہاتھ میں پکڑا دیا کباب سے لے کر کس کو دے دیا بیٹے کو دے دیا ابو سفیان کو بھی راضی کر دیا اور سعد کو بھی ناراض نہیں ہونے دیا اور اس بات پر جو بات بہت زیادہ سخت تھی اس پر آپ نے اپنے, اپنے یعنی وہ جو اپنا کنسرن ہے اپنی اس کے اوپر تھوڑی سی ناراضگی ہے اس کو بھی ظاہر کر دیا تو جب یہ لشکر داخل و ابو سفیان نے اعلان کیا تو باقی لوگ تو باقی لوگ خود ان کی بیوی ہند جس کو लोग لوگ عام طور پہ ہندا جو مسلمان ہوئی بات رضی اللہ عنہ یہ کہنے لگ کہ حیران ہو گئی اپنے شوہر کی بات سن کر تو کہنے لگیں بہت سخت غصے میں آ گئی بڑی زوردار خاتون تھی تو رتبا کی بیٹی تھی آگے یہ جو شہبا اور رتبا کا نام آپ نے سنا ہے ان میں سے رتبا کی بیٹی تھی جو بدر کے اندر مارا گیا تھا تو یہ کہنے لگی کہ لوگوں اس سر سے لے کے پاؤں تک اپنے شوہر کے بارے میں یہ جو چربی کا ایک پہاڑ ہے اس کی بات نہ سنو یہ سٹیا گیا ہے یہ اب تم لوگوں کی ذلت کی طرف بلا رہا ہے بعض سیرت کی روایتوں میں لکھا ہے کہ جا کے ابو سفیان کی دونوں مونچے پکڑ کے بھی جھنجھوڑا ہندا نے کہ تم کیسی باتیں کر رہے تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگوں اس پاگل عورت کی نہ سننا یہ تمہیں مروائے گی اس کو پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا منظر ہے اس نے رشکر نہیں دیکھا ہے یہ ابھی جو ہے جو باتیں یہ کر رہی ہے وہ ہندا چاہ رہی تھی کہ لوگوں کو جیسے انہوں نے احت کے اندر آپ کو پتا نا ساتھ گئی تھی وہ عہد کے اندر لشکر کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اور ان کو ان کو غیرت دلانے کے لیے تو ہندہ کا خیال تھا کہ میں ابھی مکہ والوں کو تھوڑی غیرت دلاؤں کہ لڑو لڑنے کا وقت آیا تو ابو سفیان نے کہا کہ اس پاگل عورت کی نہ سننا یہ تم لوگوں کو مروائے گی اس کو پتا نہیں ہے کہ باہر کیا چیز اب مکہ میں داخل ہونے والی تو خیر جب وہ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا لشکر کے آثار دیکھے تو اسی طرح ہوا عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ پھر جب ہندا اسلام قبول کرنے کے لیے آئی نا حضور کے پاس نقاب پہن کر تھی ان کا خیال تھا کہ شاید مجھے دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں نہ آ جائے نہ یاد آ جائے اگر یہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی روایت پر تو محدسین کو اشکال ہے اس کی صنعت ایسی نہیں ہے کہ محدس اس کو مان لیں اگرچہ ہماری سیرت کی ساری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا سنا ہوگا اپنے بات کہ ہندا نے حضرت حمزہ کلیجہ نکال کے چبایا لیکن یہ روایات محدثانہ اصولوں کے مطابق صنعت اور روایت اور راویوں کی تفصیلات کے مطابق محدثین کے نزدیک کوئی بہت زیادہ مستند روایت نہیں ہے لیکن بہرحال اور بہت ساری چیزیں تو تھیں تو جب وہ آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیت کر رہے تھے تو اب وہ بیت کر رہے تھے یہ تو برقع یہ تو نقاب پہن کے بیٹھی ہوئی تھی لیکن تھیں بہت ہی جس طرح بہت ہی زوردار قسم کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو پر بالکل خوف نہیں تھا بالکل اس وقت بھی حالانکہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا تو حضور نے کہا وہ سب قرآن کی آئے ہیں نا ادا جا کل مینات یوبا نبی جب آپ کے پاس عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے تو آپ ان سے یوبا کا اللہ اللہ یو شرک نبی اللہ تو ان سے آپ بیت اس پر لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی ولا یسرک چوری نہیں کریں گی ولا یزنی زنا نہیں کریں گی ولا یخنا اولاد اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی تو جب آپ جو جملہ کہتے ہیں نا یہ آپ الفاظ کہلوا رہے تھے عورتوں سے تو آپ نے جب کہا کہ کہو کہ لا یو شرک نہ ہی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤں گی تو مہندا نے کہا جب اسلام لے آئے تو پھر شریک کہاں سے آ گیا پھر تو شریک کا کیسے ہی ختم ہو گیا جب اسلام قبول کر لیا پھر آپ نے کہا کہو کہ ولا یس نہ کہ چوری نہیں کریں گی تو ہندا نے کہا کہ کبھی کوئی کوئی چوری تو ایسی ذلت کا کام ہے ویسے بھی کسی کو نہیں کرنا چاہیے مطلب اسلام نہ بھی قبول کرے تو چوری نہیں کرنی چاہیے اور پھر آپ نے کہا کہ کہو ولا یسنی نا کہ زنا نہیں کرو گی تو ہندا نے کہا کہ کبھی کسی شریف خاندانی عورت تو زنا کا تصور بھی نہیں کر سکتی تیسری دفعہ بولی بیچ ہے پھر آپ نے کہا کہ بلا یخت النا اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی تو کہنے لگی ہم نے تو اپنی اولادیں پال پوس کے جوان کی تھی آپ نے ہی بدر اور عہد میں ماری ہماری اولادیں ہم نے تو نہیں ماری اپنی اولادیں خود تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اتبا کی بیٹی ہو تم نے کہا میں اتبا کی بیٹی اور اس پر جو ہے آپ نے جو ہے ان کو لیکن آپ نے اس کے اوپر کوئی اور جملہ نہیں کہا میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آج ہمیں مغرب آزادی اظہار کا سبق سو، سو، پڑھاتا ہے یہ چودہ سو سال پہلے ایسا آزادی اظہار کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ادھر حضور کا لشکر داخل ہوا ہے اور, اور ہندہ کہہ رہی ہیں کہ ہم, ہم نے تو اپنی اولادیں پال پوس کے جوان کی تھی ماری تو آپ نے اور دن جنگوں کے اندر ماری نہیں جو آپ کے ساتھ جنگیں ہوئی ہم نے تو اپنے بچے کبھی نہیں مارے تو لیکن اس کے اوپر بھی آپ نے کوئی اس کو جواب نہیں دیا حالانکہ اس بات پہ کتنے جواب بن سکتے ہیں کہ گھر پر آ کر تو نہیں مارے کسی کو نہ مارا تو نہیں کوئی جو مقابلے کے لیے آئے تھے جو جنگی لڑنے کے لیے مکہ سوٹ کے مدینہ آئے تھے حملہ کرنے کے لیے آئے تھے سارے کے سارے جب مکہ میں تو یہ پہلی دفعہ مسلمان آ رہے ہیں جب پہلی دفعہ بھی آ رہے ہیں تو امن کے ساتھ آ رہے ہیں سب کو آپ کے گھر کو امن دارالامن قرار دے دیا کہ امن دخل دار سفیان فہوا عامر یہ سارے جوابات بنتے تھے نہیں بنتے تھے آپ نے کچھ نہیں کہا اس وقت کے بعد اس, طرح اس طرح قبول کیا آج بخا ہو گیا ان باقی اگلے جمین